are يريد ان ہی نہیں آئے گی بابن فی خبر نظیر بنیر کے حال کے بارے میں اس میں حدیث کے اندر پہلے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کے جو غیر مسلم قبائل تھے یہود بھی تھے مشقین کے دونوں قبیلے اوس اور خضرت تھے جو اسلام لانے کے بعد انصار مدینہ کہلائے اور یہود کے بھی قبیلے بنو قریضہ بنو نذیر بنو قینقا تو ان سب سے آپ نے امن و امان برقرار رکھنے کا معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے عہد شکنی کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازش کی تو عہد ختم ہو گیا پھر قتال کی محاصرے کی جلا وطن کرنے کی نوبت آئی تو اب یہاں اس حدیث کے اندر بیان ہے کہ بنو نذیر نے کیا غداری کی تھی جس کی بنا پر انہیں جلا وطن کیا گیا اور ملک کے شام چلے گئے تھے تو عبد الرحمن ابن کاب امن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ کپار قریش نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی کو اور قبیلے آوس اور خدرت کے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے اگلی سطر میں قبلہ وقات بدر اس کو ملا لو کہ بدر کے واقعے سے پہلے کپار قریش نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبئی کو اور اوس اور خزرت کے ان مشرقین کو جو اس کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے خط لکھا درا حالے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینہ میں تھے کیا تھا خط ان کم آوئی تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو مراد نبی علیہ السلام پناہ دے رکھی ہے نفسیم و بلّاہ اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں او لطف رج او لنسی کہ تم یا تو اس سے قطال کرو یا اسے نکال دو ورنہ ہم سب مکہ والے مل کر ہم اپنے تمام افراد کے ساتھ یعنی ہم سب مکہ والے مل کر تم پر چڑھائی کریں گے حتّہ نقتل مخاطیلا کم یہاں تک کہ ہم قتل کریں گے تمہارے لڑائی کے قابل افراد یعنی مردوں کو وہ نِسَاءَكُمْ بھی ہوں نسا اکم اور ہم اپنے لیے مباہ کر لیں گے تمہاری بیویوں کو یعنی ہم ان کی عزت لوٹیں گے فلما بالاغاز عبد اللہ ابن ابئی و منکانہ تو جب کی یہ دھمکی ابن کو اور اس کے ساتھی بت پرستوں کو پہنچی تو لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے پلما بالا غزال کا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی لقیہم ہوں آپ ان سے ملنے کے لیے گئے فقار اور فرمایا لقت بالاگا و عید و قریش ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم کو قریش کی حد درجہ دھمکی پہنچی ہے ہم کو معلوم ہوا کہ لقت بالاگاہ و عید و قریش کہ تم کو قریش کی سخت درجہ کی دھمکی حد درجہ کی دھمکی پہنچی ہے لیکن یہ جان لو کہ ماں کانت تک کا دیکھو نقصان پہنچانا کانت کی زمین قریش کی طرف لوٹ رہی کہ قریش نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کو بے اکثر اما توری نا انت کی دودھ ہی انت تکم اس سے زیادہ جتنا نقصان تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو نف... پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو <تصفح> کیا تم میں سے باز کے بیٹے اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ آ چکے تم میں سے بعض کے بھائی اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں تمہارے بہت سے رشتے دار اعزہ اور اقارب اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں تو ہم مسلمانوں سے لڑنے کا مطلب اور مسلمانوں کو قتل کرنے کا مطلب اپنے بھائیوں کو بیٹوں کو اپنے اعزہ اور اقارب کو قتل کرنا ہے تو جتنا اتنا نقصان کوریش تم کو نہیں پہنچائیں گے جتنا تم ہم سے لڑ کر کے خود اپنے آپ کو پہنچاؤ گے ما کانت تک کو نہیں نقصان پہنچا سکتے قریش تم کو اس نقصان سے زیادہ جو نقصان پہنچانے کا تم ارادہ رکھتے ہو اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو اسی کی تفسیر ہے تُرِیدُونَ دونا تُقَاتِلُوا ابنا وَإِخْوَانَكُمْ و اقوانکم تم کتاب کرنا چاہتے ہو اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں سمی ازال کا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللہ علیہ وسلم سفر تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ منتشر ہو گئے فا بالا گزا لکھا قریش یہ بات کفار قریش کو پہنچی کہ تو ہمارا سارا پلان ختم ہو گیا تو اب کیا کیا وہ خط پہلے تو مشرقین کو لکھا تھا فقتبت کفار و قریش بادہ وقات بدر علیہ پھر کفار قریش نے بدر کے واقعے کے بعد ود کو خط لکھا کہ انکم آل الحلقتی آل الحلقتی و کہ تم ہتھیار اور قلعہ والے ہو و ان کم لتوقا طلّہ صاحب نلف اور تم یا تو ہمارے آدمی سے لڑائی کرو ورنہ ہم ایسا ایسا کریں گے یعنی تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے یہ تم ہمارے آدمی سے لڑائی کرو یا پھر ہم ایسا کریں گے ولا یہ بیننا و بینا خدم نسا اکم شن <شَائِقُن> اور نہیں حائل ہوگی ہمارے اور تمہاری بیویوں کے پازیبوں کے درمیان کوئی چیز خادم خادامات کی جمع ہے کھادا ماتون پازیب پیر میں ٹکنے سے اوپر جو زیور عورتیں پہنتی ہیں اسے پازیب کہتے ہیں پائل بھی کہتے ہیں سمجھے نا اور نہیں ہائل ہوگی ہمارے درمیان اور تمہاری بیوی بی کے پازیبوں کے درمیان کوئی چیز یعنی ہم ان کی بے عزتی کریں گے ان کی آبرو ریزی کریں گے راوی بتا رہے ہیں یہ لفظ لذمدرنگ ہے وہی الخلا خیلو سمجھ نا یہ قدم کیا ہے فازیب خلخال کی جمع خلاقی کسی غریب مطلب یہ لفظ جو ہے خادام عام طور سے خادم کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے سمجھے نا پاغیب کے معنی میں نامانوسل استعمال ہے اور لفظ جس معنی میں نامانوسل استعمال ہو اس کو کیا کہتے ہیں غریب اسے کیا کہتے ہیں غریب تو کسی راضی نے اس لفظ غریب کی شرح کے لیے یہ بڑھایا وہیا الخالہ خیرو تو یہ لفظ کیا ہوا یہ مدرج ہوا پلما بالاگا کی تابو ہوں النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ان کپار قریش کا خط نبی علیہ السلام کو پہنچا کفار قریش نے خط کس کو لکھا کفار قریش نے واقع بدر سے پہلے تو خط لکھا تھا مشرقین کو لیکن جب آپ کی بات سن کر کے مشرقین منتشر ہو گئے تو پھر واقع بدر کے بعد انہوں نے خط لکھا کس کو یہود کو لیکن پہنچ گیا بالا کا کتاب ہوں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کپار کلیش کا وقت نبی علیہ السلام کو پہنچا یہ ڈاک کی غلطی ہوئی نہیں ہاں؟ خط لکھا تھا یہود کو پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے پاس تو یہ ڈاک کی غلطی ہوئی نہیں پلامہ بالا کا خبر و کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ل تو جب یہود کو کفار قریش کے خط لکھنے کی بات نبی علیہ السلام کو پہنچی اب کوئی اسکال نہیں نا تو خط نہیں پہنچا بلکہ یہ خبر جو ہے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی کہ انہوں نے یہود کو ایسا ایسا خط لکھا ہے فلما بالا خبروں کتابیں تو جب یہود کو کفار قریش کے خط لکھنے کی بات نبی علیہ السلام کو پہنچی اجماعت بنذیر بلغدری اور بن النظیر نے غداری کا عہد شکنی کا پکا ارادہ کر لیا فرسلو الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان کا غدر شروع ہوتا ہے انہوں نے ایک اسکیم بنائی کہ بات چیت کرنے کے لیے آپ کو کسی جگہ بلایا جائے اور پھر وہاں دھوکے سے آپ کا کام تمام کر دیا جائے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا اخرج الینا فی صلاسی نا رجولم من اسحابی کا آپ اپنے تیس، اپنے ساتھیوں میں سے تیس افراد کے ساتھ ہمارے پاس آؤ ولی اکرج منا سلاسونہ ہبرنگ اور ہمارے تیس عالم نکلے حتہ نل تفیہ بے یہاں تک کہ ہم آپس میں ملیں ملے نسفانس مسافت پر یعنی آپ اپنے یہاں سے نکل کر آدھا کلومیٹر آئیں اور ہم بھی اپنے یہاں سے نکل کر آدھے کلومیٹر میٹر دوری پر جائیں تو اس طریقے سے ملنے کی وہ جگہ ہم دونوں کے درمیان ہوگی یہ ہے منصف کا مطلب یہاں تک کہ ہم دونوں ملیں نسفانس مسافت پر فیص معن کا تو وہ ہمارے علماء آپ کی بات سنیں فائن صدق کا وہ آمنو بھی کہا آمنا بھی کہا اگر وہ ہمارے علماء آپ کی بات کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے خبر ہوں پھر راوی نے ان کا واقعہ بیان کیا یہاں استحصار کر دیا کیا واقعہ بیان کیا واقعہ یہ بیان کیا کہ بعد میں انہوں نے سوچا کہ تیس آدمی ان کے آئیں گے تو پھر تو ہمارا داؤں نہیں چلے گا کیوں اس لیے وہ جانتے تھے کہ آپ کے جو آدمی ایسے ہیں وہ آپ سے پہلے اپنے مرنے کو ترجیح دیں گے تو تیس تیس آدمیوں کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تو دوبارہ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ تیس آدمی آپ کے ہوں گے تیس آدمی ہمارے رہیں گے ساٹھ آدمی ہو جائیں گے تو اتنے مجمے کے اندر کسی ایک بات پر اتفاق جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا جوائ شور شرابا کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس وجہ سے یہ تعداد کم ہونی چاہیے تیس کے بجائے تین تین آ جائے تیس کے بجائے تین تین آ جائے تین آپ کے آ جائیں تین ہمارے آ جائیں یہ ارادہ چورانچے اب اس کے بعد ان کا جو ہے بحث مباحثہ بات چیت تو مفروض ہی نہیں انہوں نے خنجر بھی اپنے ساتھ چھپا لیا ادھر آپ نکل پڑے تین آدمیوں کو لے کر ایک یہودیا عورت تھی جس کا بھائی مسلمان تھا اس کو اپنے بھائی کی فکر ہوئی اس لیے اس نے اپنے بھائی کو اطلاع کر دی کہ یہود کا پلان یہ ہے اور بھائی کو جب اطلاع ہوئی تو اور بھاگا بھاگا اردو شاعم کے پہنچا اور جو ان کی سازش تھی یہود کی اس سے باخبر کیا تو آپ ساسر وہیں سے واپس ہو گئے پھر اگلے دن ان کے اوپر چڑھائی کی لشکر کے ساتھ تو عہد سکنی ہو گئی نا ان کی طرف سے یہ قصہ خبروں جو محض فلم کا جب ان کی عہد سکنی تو ظاہر ہو گئی تو جب اگلا دن ہوا غدا علیہم رسول اللہ علیہ وسلم ابا اللہ کے رسول علیہ وسلم اگلے دن اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اگلے دن ان پر کی لشکر کے ساتھ پ ہسا ان کا محاصرہ کر لیا پالا رہو اور ان سے کہا و لا تھا امنون خدا کی قسم تم میرے نزدیک قابل اطمینان نہیں ہو سکتے تو میرے نزدیک قابل اطمینان نہیں ہو سکتے اللہ بہدن تو آہدون علیہ مگر ایک معاہدے سے جو مجھ سے کرو فو احدم تو انہوں نے کوئی معاہدہ کرنے سے انکار کیا فقا تال ہم یم مہم دال تو آپ اس دن ان سے لڑتے رہے سما غدل غدا علا بنی قرضہ بل پھر انہیں چھوڑ کر اگلے دن بنو قرضہ پر چڑھائی کی لشکر کے ساتھ و تارکا بنی نذیر اور بنو نذیر کو چھوڑ دیا وہ محسور رہے قلعے میں د آ اور بنو قرضہ کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ معاہدہ کر لیں امن کا فعا انہوں نے آپ سے امن کا معاہدہ کر لیا پنصرفا ان کے پاس سے آپ لوٹ آئے وغا علا بنی نذیر بالکت آئے اور اگلے روز بنو نذیر پر لشکر کے ساتھ چڑھائی کی فقات ان سے قتال کیا حتہ نزلو الل یہاں تک کہ وہ لوگ قلعہ سے نیچے اتر کر آ گئے جلاوطنی پر کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے فضالت بن النظیر چاند سے بن النظیر جلاوطن ہو گئے ملک کے شام چلے گئے وہ تملو ماں اقل ابلو من ام تی اتیم و ابو آب و خشا اور اٹھا کر لے گئے جو کچھ سامان ان کے اونٹ اٹھا سکے یعنی ساز و سامان گھروں کے دروازے اور ان کی لکڑیاں وغیرہ جو خریبو نہ بوجھ بول دی لیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ رہے تھے اور مسلمان بہت خانہ طور پر اس کام کار خیر میں ان کی مدد کر رہے تھے فکانہ نقل و بن ندیر رسول اللہ خاص رقم تو, تو بنو الدیر کے خجور کے باغات خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گئے آپ کو اللہ تعالی نے وہ باغات دیے اور ان باغات کو آپی ہی کے ساتھ خاص کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ فے ہوا نا اگرچہ یہاں خطال کا لفظ آیا ہے لیکن کوئی خاص لڑائی نہیں ہوئی اور اس میں آسر کے علاوہ کوئی جو ہے اوٹنی پر بھی جو ہے سوار نہیں تھا سب پیدل گئے تھے مدینہ سے دو ہی میل کی دوری پر تھے یہ لوگ کہ وماں افا اللہ اللہ رسول ہی منہم اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے یعنی بنو ندی سے جو کچھ دلوایا تو نہیں دوڑائے تم نے اس کے خاطر گھوڑے اور نہ او رادی کہ بغیر چال کے تو آتا نبی و صلاحسلم اکثر رہا علی تو نبی علیہ السلام نے اس کا بیشتر حصہ مہاجرین کو دے دیا کیونکہ مہاجرین عام طور سے پکارا تھے حاجت مند تھے اور ان کے درمیان تقسیم کر دیا انصار کو کچھ نہیں دیا اسی روایت میں ہے کہ انصار میں سے صرف دو آدمی جو حاجت مند تھے ان کو دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تین آتا ہے کہ تین, ہے کہ تین آدمی حاجت مند تھے ان کو دیا اور اس میں سے انصار کے دو آدمیوں کو دیا جو حاجت مند تھے اور انصار میں سے کسی کو نہیں دیا ان دو کے علاوہ صدقت و باقیہ مینہا سادہ قطع رسول اللہ صلاح اور اس میں سے باقی بچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جو حضرت فاطمہ کی اولاد کے ہاتھوں میں تھا دیکھیے ارض مفتوحا کے بارے میں اختلاف ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عرض مفتوا کی تقسیم مجاہدین کے درمیان ضروری ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک عقاف کا ہے یعنی وہ وقف اس کی آمدنی بیت المال میں محفوظ رکھی جائے گی اور حانفیہ اور حابلہ کے نزدیک رائیل امام ہے امام جتنا چاہے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے جتنا چاہے روک لے جیسے کہ آپ صلی اللہ وسلم نے ارض خیبر میں کیا کہ کی آدھی زمین مجاہدین کے درمیان تقسیم کی اور آدھی روک لی یہ تو ارض مفتوحا کی تقسیم کے بارے میں اختلاف ہے رہی یہ بات کہ زمین کے اشری یا خراجی ہونے کا جو مسئلہ ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمینیں دو طرح کی ہیں ایک ارض مکتوحا دوسرے غیر مقتوحا ارض غیر مقتوحا سے مراد وہ زمینیں ہیں جہاں کے رہنے والے رہنے والوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب وہ زمینیں انہی کے پاس رہیں تو جیسے پہلے وہ اچری تھیں تو اب بھی وہ اسی ہی رہیں گی ان کی پیداوار میں سے اس لیا جائے گا رہی ارض مفتوحا تو اس کی دو قسمیں ارض مفتوہ ان وطن ارض مفتوحا سلحان ان وطن کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین فتح کی گئی قتال اور لڑائی کے ذریعے تو ارض مفتوحا سلحان کا تو حکم یہ ہے کہ جس قدر خراج پر صلح کی گئی ہے یا جتنے جس چیز پر اور جتنی مقدار پر سلح کی گئی ہے بس وہی اس زمین کا خراج ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا جائے گا رہی ارض مفتوہ ان وطن جس کو لڑائی بڑھائی کے بعد فتح کیا گیا ہے تو اس کی بھی دو قسمیں جو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی گئی وہ اشری اور جو مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں کی گئی روک لی گئی وہ اشری نہیں ہے اس کی آمدنی بیت المال میں داخل ہوگی آئے سمجھیں زمینوں کی اولا دو قسمیں ارض مفتوحا اور غیر مفتوحا غیر مبطوحا سے مراد وہ زمین ہے کہ جہاں کے رہنے والے مسلمان ہو گے تو وہ زمین کیا ہوگی وہ اچری ہوگی اور ارض مفتوحا کی دو قسمیں ایک وہ زمین ہے کی جو کسی مقدار کے اوپر سلح کر لی گئی اور انہیں مالکوں کے پاس وہ زمین رہنے دی گئی تو جس مقدار پر بھی اور جس چیز کے اوپر بھی سلح کی گئی وہی اس کا خراج ہے وہی اس کا لگان ہے اس کے علاوہ ان سے اور کچھ نہیں لیا جائے گا رہی ارض مفتوہ ان وطن جو قتال کے ذریعے پتہ کی گئی تو اس میں بھی جو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی گئی وہ اچری ہے اور جو نہیں تقسیم کی گئی وہ غیر اشری ہے جیسے ارض خیبر کی آدھی جو ہے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی گئی لہٰذا وہ تو اچری رہے گی اور جو تقسیم نہیں کی گئی وہ اچری نہیں ہے اب ہمارے اور آپ کے ہاں کی جو زمینیں ہیں وہ اچری ہیں یا خراجی ہیں اس میں ائمہ کا ہندوستان کے علماء کا زبردست اختلاف ہے کسی نے اشری کہا کسی نے خراجی کہا کسی نے کہا نہ اشری ہے نہ خراجی ہے کسی جس نے کہا اشری ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو لگان اصول کرتی ہے سالانہ زمینداروں سے کیا اسے اشر میں منا کیا جائے گا یا نہیں تو بانس کے نزدیک عشر میں مینہا ہو جائے گا مان لیجئے کہ پیداوار کا جو عشر ہے اس کی قیمت پانچ ہزار کو پہنچتی ہے اور اتنی زمین سے حکومت لگان لیتی ہے سالانہ پندرہ سو روپئے تو پانچ ہزار میں سے وہ پندرہ سو مینہ کر دو اب پینتیس سو روپے کے بقد عشر جو ہے دینا پڑے گا کیونکہ پندرہ سو تو, تو حکومت کو دیکھیے گی لیکن دوسرے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں کیا کہ یہ حکومت جو ہے اسلامی نہیں ہے اس وجہ سے اس کے ہاں عشر کا کوئی مصرف نہیں تو اس کو عشر دینے کا کوئی مطلب نہیں زیادہ اس میں مینا نہیں ہوگا ویسے اس موضوع پر مطالعہ کر رہے آپ تو پھر کچھ ذہن کھلے مجاہد ملت حضرت مولانا حض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا اقتصادی نظام اس کے آخر میں بہت تفصیلی بحث ہے امداد الفتاوا میں بھی تفصیلی بحث مل جائے گی اور اسی طریقے سے فتاوا محمودیہ کے اندر بھی ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں تفصیلی بحث جو ہے لکھی ہوئی ہے اور بعض کتابیں مستقل اسی موضوع کے اوپر لکھی گئی سیخل گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ان کی ایک کتاب مستقل طور پر ہی ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں غیر منقسم ہندوستان کی زمینوں کے بارے میں پڑھو گئے رحمتہ اللہ ترا حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ یہود بنو نظیر اور یہود بنو قریضہ نے اللہ کے رسول ساسر سے لڑائی کی تو اللہ کے رسول ساسم نے بنو نظیر کو تو جلاوطن کر دیا مدینہ سے نکال دیا وہ شام چلے گئے اور بنو قرضہ کو برقرار رکھا ان پر احسان کیا یہاں تک کہ اس کے بعد قریضہ نے پھر آفر آشر سے لڑائی کی تو آپ نے ان کے مردوں کو جو لڑنے کے قابل تھے قتل کرا دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے اموال کو اور ان کی اولاد کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا البتہ ان میں سے بعد اللہ کے رسول سے وسلم سے آ ملے تو آپ نے ان کو امن دے دیا اور بعد میں وہ لوگ اسلام بھی لے آئے اور اللہ کے رسول صاحب نے مدینہ کے سارے یہود کو دلا وطن کر دیا وہ بنو کا انقاہ جو عبداللہ ابن السلام کی قوم ہے اور یہود بنو ہارثہ ہیں اور حسو یہودی کو جو مدینہ میں تھا سب کو جو ہے جلا وطن کر دیا پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بنو کنحضہ کا جو ہے جب محاطر رہا جب محاطر توڑا تو وہ لوگ قبیلے اوس کے کچھ لوگوں کے واسطہ بنا کر کے صلح پر آمادہ ہوئے اور سعد ابن ماز کو حکم ماننے پر راضی ہوئے کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے جان سے سعد ابن ماز نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان میں جو لڑنے کے قابل مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے جان سے قتل کیے گئے اور ان کی تعداد تقریباً چار سو بتائی جاتی ہے بار ہم ہاں ہاں پڑھو وبینمالہ بابا رسول <سؤال> نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہا میں سے ہوئی کہ یہ اختراع عالم ہے پتہ ہے وہ اس حکم کا بیان، ان حدیثوں کا بیان جو عرض خیبر کے حکم کے بارے میں آئی حضرت عبید اللہ ابن عمر کہتے ہیں آسی بہو کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت نافی کے واسطے سے ابنی عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اہل خیبر سے قتال کیا تو آپ وہاں کی زمین پر وہاں کے باغات پر غالب آ گئے وہ الجاؤ علاقہ سے رہ اور انہیں قلعہ میں مقصور اور محسور ہونے پر مجبور کر دیا فسال بس ان لوگوں نے آسراثلا کی اس بات پر کہ اللہ کے رسول شاہلم کا ہے فرا سونم و البیزہ اور چاندی ولحلق اور ہتھیار یہ سب ہم لوگوں کے پاس جتنا سونا چاندی ہتھیار ہے سب اللہ کے رسول کا ہے وہ الحملت رکاو اور ان کے لیے اتنا ہے جتنا ان کے اونٹ لاد سکتے میں اس پر مسالات ہوئی تھی کہ تم اپنے اونٹ پر جتنا جو کچھ لاد سکتے ہو سوائے سونا چاندی اور ہتھیار کے وہ لے جا سکتے ہو باقی سب اللہ کے رسول کا ہے اس شرط پر لا یک نہ تو کسی چیز کو چھپائیں گے ولا یوغو شاہی اور نہ کسی چیز کو وہ غائب کریں گے فعلف علو اگر ایسا کریں گے فلاں ذمت علوم والا ادا تو ان کے لیے کوئی ذمہ اور کوئی عہد نہیں ہے فغیب مسکن یہ عید اختب تو انہوں نے چھپا دیا کوئی ابن اختب کا مشکیزہ چمڑے کا تھیلا جس کے اندر بہت سارے زیورات وغیرہ تھے یہ ہوئی. ام ممن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کا باپ ہی تو ہے نا کوئی بن اختب خیبر سے پہلے ہی مارا گیا تھے تو اس کے پاس جو ہے چمڑے کا بہت بڑا تھلا تھا اس میں جاؤ چونکہ یہ قوم کا سردار تھا تو بہت سارے لوگوں کے زیورات وغیرہ اس کے پاس امانت کے طور پر رہے ہوں گے اسی کہتے ہیں انہوں نے غائب کر دیا یعنی چھپا دیا ہوئی استب کا وہ مشکیزہ دراحالے ہوئی ابن استب تو خیبر سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا کہنا احتما یوما بنی نذیر وہ اس تھیلے کو اپنے ساتھ لے تھا بنو نظیر کے روز یعنی جس دن جس وقت بنو نذیر جلا وطن کئے گئے تھے اس تھیلے کے اندر ان کے دیورات تھے وہ کالا اور آبی کہتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم لسا نبی علیہ السلام نے سایہ نامی یہودی سے پوچھا تھا ائین مسکو کو ابن اختب وہیب نے اب کا وہ چمڑے کا تھیلا کہاں ہے کہا رہا تو اس نے جھوٹ بولا کہا تھا کہاں ہے ازہبت الحروب والنفقات ختم کر دیا اس کو لڑائیوں نے اور دیگر اخراجات نے لڑائی وغیرہ میں سب خرچ ہو گیا فوجد المس پھر اس تھیلے کو پا لیا فوتیلا ابن ابل حقیب یہ ابن الحقیق یہودی جو سردار تھا وہ قتل کر دیا گیا وہ سبا نسا اور آپ نے ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا وہ ارادہ ہوں اور ان کو بھی جلا وطن کرنا چاہا سکال یا محمد تو نے کا اے محمد دانا آپ ہمیں جلاوتن نہ کیجیے ہمیں رہنے دیجیے نعملو فی حال ہل آرمی زمین تو اب آپ ہی کی ہو گئی زمیندار آپ ہیں لیکن نہ آپ کے صحابہ کھیتی کرنا جانتے ہیں نہ کھیتی کرنے کا موقع ہے اور نہ باغبانی کرنا جانتے ہیں نہ باغبانی کا موقع ہے دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ہم لوگ اس کام کے ماہر ہیں تو ہمیں بھگائیے نہیں ہمیں یہاں سے دلاوسر نہ کیجیے زمین آپ کی ہے اور ہم محنت کریں گے کاشتکاری کریں گے باغبانی کریں گے جو کچھ پیداوار ہوگی آدھا آپ کو دیتے رہیں گے <coughs> یہ انہوں انہیں تجویز تو گویا خیبر کے زمیندار کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کاشتکار کون تھے یہ تو انہوں نے کہا اے محمد ہمیں رہنے دیجئے اس زمین کے اندر ہم محنت کریں گے وہ رن شتر بدال کا اور ہمارے لیے پیداوار کا نسو ہوگا جب تک آپ کی رائے ہوگی وہ لکھمو اور تمہارے لیے آدھی پیداوار ہوگی جان کے ہو گئے تو اس میں آپ نے شرط لگا دی تھی کہ جب تک ہم چاہیں گے اگلے سفر پر حدیث آ رہی ہے لہذا تمہارے دادا نے یہ حوالہ دیا کہ یہود خیبر سے آپ نے جو معاہدہ کیا تھا تو یہ بھی اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے نکال دیں گے تو اب ہم جو ہے انہیں نکالنے جا رہے ہیں لہذا تم میں سے کسی کا کوئی مال اور اسباب ان کے پاس ہو تو جلدی سے جا کر سنبھال لو لے لو بس اب وہ بھگائے جانے والے ہیں وقان رساسم یوتی کل اندراسی بن نسائی سمانی نہ و من تمرین و عصری ن و من شہید اور اللہ کے رسول شاہم اپنی ادوار میں سے ہر بیوی بی کو دیا کرتے تھے سالانہ اسی وسخ کھجور اور بیس جو اور ایک روایت میں آگیا رہا اسی کے بجائے سو آیا ہے سو وسخ کھجور اور بیس وسف ایک وسف ہوتا ہے ساٹھ سا ایک وسف ہوتا ہے ساٹھ سا کا اور ایک شاہ ہوتا ہے تقریباً سوا کلو ایک سا ہوتا ہے تقریبا سوا تین کلو تو اب حساب لگا لیجئے ایک وسف میں تقریبا دو کوئنٹل ایک وسخ میں تقریبا दो क्विंटल समासा है तो ये जो रिवायत का इख्तलाफ है कि यहां 80 वर्ष खुजूर है और दूसरी रिवायत में 100 वर्ष खुजूर है वो तो हालात के एतबार से है पैदावार विदेशी हुई उसी हिसाब से कभी 80 वसत कभी 100 वर्ष तो यू कहा जाए कि कम से कम अस्सी वसत और ज्यादा ज्यादा सौ वर्ष बस